مجید سورت البارہ کی آیت ہے, آیت نمبر ہے دو سو اٹھتیس حافظو على الصلاوات حافظو على الصلاوات نمازوں کی حفاظت کرو مطلب کی وقت پر ادا کرو ان کا خیال رکھو و سلاۃ خاص طور پر فرمایا کہ نماز کی نماز گستا کی کا بھی خیال رکھو اس کو بقیہ نمازوں سے الگ کر کے بیان کیا اب اس میں اختلاف محتی کا وبا کا کہ سلاد وسطی کون سی نماز ہے یہ جو ہاتھوں والا سلاد ہے وہ سلاد وسطیٰ جس کو الگ کر کے بیان کیا یہ کون سی نماز ہے تو اس میں مختلف اقوال ہیں اور اقوال کی تعداد بھی بے شمار ہے البتہ ہم آپ کو بہت زیادہ تو نہیں لیکن پھر بھی آپ کے مزاج سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہو آٹھ اقوال بتائیں کتنے آٹھ ورنہ اس میں بہت زیادہ اقوال بعض حضرات نے بائیس اقوال ذکر کیے ہیں کسی نے اکیس کیے ہیں کسی نے اس سے بھی زیادہ کسی نے اس سے کم لیکن تقریباً جو تمام کا احاطہ کریں وہ تقریباً آٹھ اقول بنتے ہیں کہ نماز سے مراد نماز مسطیٰ سے مراد کون سی نماز ہے سب سے پہلا قول <خصف> یہ ہے کہ سلاط مستطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے سلاط مسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز یہ والا قول حضرت زید بن ثابت اور مصامہ بن جید عبداللہ بن شداد وغیرہ وغیرہ حضرات کا ہے زید بن ثابت عنہ خاص طور پر اور بقیہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سلاط وسطیٰ سے مراد زہر کی نماز ہے نمبر دو پر کہ سلا سے مراد جمعہ کی نماز دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلاط وسطی سے مراد جمعہ کی نماز ہے اور یہ حسن بصری رحم اللہ اور ابراہیم نشائی وغیرہ حضرات کا مسئل ہے ٹھیک ہے فجر اور جمعہ ظہر اور جنور دو خود نمبر تین اس مراد عصر کی نماز ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے اور یہ احناف کا مسئل ہے حنابلہ کا یعنی امام اعظم و ننی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل اسی طریقے سے صفیان شوری رحمتہ اللہ علیہ اور جمہور فقا جمہور فقاف ان سب ہمرات کا یہ کہنا ہے کہ صلاحی وسطہ سے کون سی نماز مراد ہے اصل کی نماز ٹھیک ہے جی احناف سفیہ نے سوری رحمت اللہ علیہ جمہور فوقا یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اثر کی نماز تین خول نمبر چار میں ہے کیونکہ یہ اصل ہو گئی اس کے بعد ہے سلاد الوسطی سے مراد عشاء کی نماز ہے بلکہ عشاء کی نماز ہے اللہ اکبر کبیرا علامہ واحدی ہیں محتسین میں سے بھی ہیں فٹیک بھی ہیں اور ایک فرقہ ہے امامیہ ان کے نزدیک سلاد الوسطی سے مراد عشاء کی نماز ہے اور اسی طریقے سے چھٹا تو قول ہے وہ ہے ابو الحسن ہیں اور علی بن محمد صحابی ان حضرات کے رجیب سلاط و سے مراد خالر کی نماز ہے بقیہ نہیں صرف اور صرف عشا کی نماز نہیں اور نمبر سات امام شافی رحمۃ اللہ, رحمت اللہ رحمت مالک ہے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سلاۃ سے مراد فجر کی نماز ہے محمد امام مالک مدینہ جتنے بھی جائیں کہ قدر کی نماز اور آغیر کال یہ بھی ہے کہ سلاخ وسطیٰ سے مراد جماعت کی نماز کوئی خاص نماز نہیں بلکہ کیا ہے جماعت کی نماز مراد ہے سلادہ ٹھیک تو فلاسہ کیا نکلا بعض اضرات کے نزدیک فجر کی نماز ہے سلاۃ الوسطیٰ سے جیسے کہ شفاف اور مال کیا بعض اضرات کے نزدیک ظہر کی نماز ہے جیسے کہ زید بن صاحب رضی اللہ عالم کا مسئلہ بعض اضرات کے نزدیک عصر کی نماز ہے صلاح الوسطی جیسے کہ اناف وغیرہ ہوں ٹھیک اور مغرب کا کون نہیں ہے عشاء کا یہ ہے کہ بعض ارات نے کہا کہ جو عشاء کی نماز ہے وہ صلاحت الوسطیٰ ہے جیر حضرات نے کہا کہ جو بطر ہے کیا ہے تو کون کون سی قجر زور وطر اور اسی طریقے سے باب سلاگسطیٰ سب سے پہلے جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلاۃ البستی کا کون سی نماز مراد ہے سلاۃ الظر سلاۃ الہر سب سے پہلی حدیث لائے ہیں کہ میں سے ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ جو یہ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے اسی حوالے سے کہ سلاۃ الوسطی سے کون سی نماز مراد ہے اچانک دو لڑکوں کو بیجا کے جا کر آپ پوچھ کیا ہے ظہر کی, ہے ہے؟ کی نماز اور آگے نے بیان کیا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے سخت گرمی میں سخت گرمی میں دن کو یہ نہیں بالحجیب دوپہر کا مقدم مطلب بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ نہیں ہوتے تھے مگر ایک صف یا دو صف اس وقت لوگ کیا ہو کر رہے ہوتے تھے خیرولہ کر رہے ہوتے تھے یا اپنی تجارتیں مشغول ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت تعداد فرمائی کہ ہاتھ میں دوسلاتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھان فرمایا کہ لوگ کیا آ اپنی حرکتوں سے باہر آ جائیں نماز میں ٹھیک ہوا کرے ورنہ ان کے گھروں کو جلا دوں گا پاکست کا جواب آپ دیکھیں گے آگے چل کر اس حدیث کا یہ جو اضافہ کر رہے ہیں دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے پہلا جو جواب دیا کہ سلاۃ السطیٰ ظہر کی نماز ہے یہ ہے باقی جو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے کہا دوں گا تو اس میں کہیں پر بھی تعین نہیں ہے کہ بھائی سلاۃ السطیٰ کیا ہے ظہر کی ہی نماز تو کہہ رہا تو مسئلہ کیا ہے سے مراد کون سی نماز؟ مراد کوئی حدثه به قال حدثنا نبي بن سيمار المرادي قال حدثنا خالد قال ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ما بين عن الزبري عن الزبري عن الزبرقان قال ان لهث من قريش اجتمعوا فمر بهم ك قريش كي من قريش اجتماع عمر جمع تھے اجتماع عمر نبی حمزہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ابن ثابت گزرے فار سالو بھی نہیں ہے اس جماعت نے بھیجا دو لڑکوں کو لو جو ان کے تھے کہا یہ فلا نہیں کہ وہ اس حضرت ابن ثابت سے سوال کریں پوچھیں اس حضرت اس کے بارے فقال یہ ظہر کے سامت جواب لگا قوز کی نماز ہے فقال مائی لی رجلان منهم فقال یہ ظہر سے انہوں نے آپ نماز, آگے آگے انہ نماز پڑھتے تھے زہر کی نماز پڑھاتے تھے بالحجیز سخت گرمی میں الحجیز سخت گرمی میں ہجرت بھی ہے کہ گویا کے اب اس, لیے اس کو حجیر دوسرے بھی کہا کہ یعنی لوگ اپنے گھروں میں اس طرح اس طرح رہتے تھے اس وقت میں گھروں میں اس طرح چلے جاتے تھے کہ یوں لگتا تھا گویا کہ اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں سب حج کر کے چلے گئے تو مراد اس سل حجیز سے کیا سخت گرمی میں این دو کے فلا یفون او آف صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایل دو یعنی اور, اور لوگ اپنے مشغول ہوتے وہ تجارت کا کا اب یہ میں ثابت ہیں جو یہ تمبیر تنبیر ہے کس کے لیے گویا کہ وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر کی نماز کی رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے ظہر کی نماز اور یہی اب اسی حدیث کو مختلف آپ ساتھ عب کے ساتھیوں پر یہ نماز زیادہ زیادہ سخت ہوتی تھی دوپہر کا وقت ہو جاتا یہ سلاد الحاظ مناسب ہے بخول اس لیے اس سے پہلے بھی دو نمازیں اور اس کے بعد بھی دو نمازیں دو نمازیں رات کی دو نمازیں دن کی زور کے بعد آ رہی ہیں اصل اور مغرب اور دو پھر آگے کون سی اشاء اور وسرا دلست كان مال سو يمكنه وبه قال حدثنا النمر ذو من قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا عن سعيد بن المسيب عليه عليه عليه ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر رضي الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى وكذا وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن و قال انما الذي حدثه عن داود بن حسين عليه ابن عامر بن ليرب المخزومي يقول ذلك یربو معذومی کہتے ہیں کہ زید بن صحابت کو ایسے ہی سنا اب یہ کال حد رتنا تھا ابو سفر ابو سفر کہتے ہیں کہ صحابت یقو لو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ سمے ابھی یقین کا میں نے اپنا ابا جان سے ابا حضور سے سنا ایسے ہی برمایا گو سے پہلے آپ نے سن خالہ حدت اچھا یہاں سے یہ حضرت عبدال کی روایت مکمل ہو جاتی مختلف شعبوں کے ساتھ روایت ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ تھے یا تو صحابہ کرام تھے یا یہ کہ عبد الرحمان بن افلح کے ساتھیوں میں سے کوئی تھے تو انہوں نے عبد الرحمٰن بن اطلق کو بھیجا عبداللہ بن عمر کے پاس تو ان سے پوچھیں کہ سلاۃ السطیٰ سے کون سی نماز ہے تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جو زحاء کے بعد چاشت کے بعد جو نماز آتی ہے وہ عمرہ ہے چاشت کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عمرہ ہے سلاۃ السطیٰ سے انہوں نے دوبارہ ان لوگوں نے دوبارہ عبد الرحمان بن اقلق کو بھیجا کے وضاحت کے بتائیں چار کے بعد تو کئی کئی نمازیں آنے والی ہیں وضاحت نے بتائیں کہ کون سی نماز ہے اس وقت پھر عبد اللہ احمد نے کہا کہ وہ وہ نماز ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا قبلہ پھیر دیا گیا یعنی تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا جس نماز میں اور یہ عام ہے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہوا وہ کون سی نماز میں ہوا ظہر کی نماز اگر چیز پہ بھی کیا ہے اختلاف ہے برحال لیکن مراد اس سے کیا دی ظہور کی نماز کی عمر عبد الرحمٰن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں, سے. اس میں یہ ہو دوستوں نے کس کو بھیجا الرحمان کرتے وہ نماز ہے جو کس کے بعد نے مجھے دوبارہ مجھے دوبارہ واپس بھیجا دوسری مرتبہ فقول تو میں نے جا کر کہا یقر علیہ السلام کہ وہ کہتے وزر اقرا علیہ کو کو تحویل وہ وہ آپ صلی اللہ علیہ کو کس کی طرف ہو کعبہ کی طرف ہو؟ پھیر دیا گیا وہ اور ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ کون سی نماز ہے وہ زہر کی نماز ہے وہ, کی نماز. وہ نماز کون سی نماز ہے زہر کی نماز اللہ اکبر تو حضرت نے کیا کہا کہ ہم یہ بیان کیا کرتے تھے اب یہ, کہا کہا کی یہ دو روایت کرنے کے, بعد مختلف کے ساتھ امام تحاوی الحمد اللہ کیا فرماتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا یہ کہتے ہیں کہ يززحرو يززحرو يززحرو يززحرو بہت اور استقبال کرتے ہیں فیض محسوس جب الصابطین جس سے استقال کیا علا مدا کرنا ہو جیسے کہ اس کو ذکر کیا نوکی حدیث جیسا کہ ہم نے زید بن صاحبت کی حدیث ذکر کی ہیں جو ربیع المزن سے ہیں اور اسی طریقے سے محمد سے روایات کی ہیں ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ برادر کون سی نماز ہے سلاۃ سے کون ہے مخالفت کی, کی ہے جن دلائل کا جواب بھی دیا ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے